وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَقَالَ تَعَالَى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن گزشتہ کتاب جمعہ میں میں نے کیا تھا کہ وساوض جو سے انسان کو آتے جو برے خیالات انسان کو آتے وہ انسان کا ایسٹ ہے اگر انسان اس پہ عمل نہ کرے اس میں قرآن حکیم کی دلیل تو یہ دو آیات جو میں نے بہت ساری اور بھی آیا تھے لیکن میں نے یہ دو, دو آپ کے سامنے بھی راوت کی ایک رحمان کی اور ایک نازعات کی اس میں یہ بات واضح ایک تو ایک من خاف مقام رب جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اب ظاہر ہے اس میں کسی برے کام کا کسی برائی کا خیال آیا ہے اور انسان اللہ سے ڈر گیا ہے اچھا کام کر کے بچہ اگر اچھا ریزلٹ لے کے آیا ہے ہوم ورک کیا ہوا ہے تو ماں باپ سے نہیں ڈرے گا اسی صورت میں ڈرے گا جب اس کی نیت میں کوئی فطور ہے اور پھر پکڑے جانے پہ ڈر رہی ہے. برائی کا خیال آیا ہے کر بھی سکتا ہے جی کے ظاہر کو رکاوٹ بھی نہیں کوئی بھی وہاں پہ نہیں یا وہی سول اتھارٹی ہے اور صرف اللہ کے ڈر نے اس کو روکا ہوا تو اس صورت میں وہ گناہ اس کے کریڈٹ میں جاتا ہے گناہ کا خیال جو ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور نیکی بھی اتنی بڑی کہ جس کے بدلے میں اسے اس دو جنتیں ملتی مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہے شاعر فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ سے روایت کیا حدیث وہ ہوتی ہے جو صحابی حضور کی کسی بات کو روایت کرتے ہیں اور آپ کی طرف ریفر کرتے ہیں اس کو اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ حضور سے اور حضور اللہ سے روایت کرتے ہیں اسے اللہ کی طرف ریفر کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہی جو کہ انہوں نے اپنے رب سے روایت کیا ہے فیما یرویہ عن ربہی عز و جل قال ان اللہ تعالیٰ کتب الحسنات و اللہ تعالیٰ نے حسنات اور سیئیات لکھتے رکھی ہوئی یعنی کیا چیزیں نیکی اور کیا بدی اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ریکارڈ موجود ہے اسی لیے بندہ جب ان میں سے کسی کا احتکاب کر لیتا ہے اور کسی کو کمٹ کرتا ہے تو وہ وہاں سے فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بدی اس کے سامنے ترہاں. جیسے کیمرہ اگر آپ نے توڑا دو سو روپیہ لال اشارہ توڑا پانچ سو درم. وہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں ٹریفک کے قوانین میں اور قانون ہی نہ ہو تو وہ لاگو کیا ہو تو برائی اور اس کی سزا نیکی اور اس کا بدلہ جیسا میں نے عرض کیا تھا ایک عالم کا قول کے کوئی بھی جنت میں ایسی نہیں جس کے اس بندے کا نام اور اس کام اس جگہ اور اس کام کا ذکر نہ لکھا ہوا ہو جس کے بدلے میں اسے وہ ملی اور اس طرح جہنم کی عذاب بھی اور بیڑیاں بھی اور وادیاں بھی ایسی تو اس میں ان اللہ کا الحسنات احساط اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیوں اور ساری بدیوں کا ریکارڈ رکھا ہو سما بھیا نظالک پھر بندوں کو بتا دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ کرو یہ نیکی ہے اور یہ نہ کرو یہ بدی ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے اور بندے کو فوراً پکڑ لیتا ہے بلکہ اس نے رسول بھیجے ہیں انبیاء بھیجے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ بدی ہے اور یہ نیکی اس لیے رسول کے بعد کسی کام کو بھی اگر آپ نیکی قرار دیتے تو آپ کو اسے ثابت کرنا پڑے گا کتاب و چاہیے یہ دیکھیے جی میری نیت نیکی کی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اگر کوئی وجود نیکی کی حیثیت میں پایا جاتا ہے اللہ رسول کے یہاں تو وہ نیکی ہے ورنہ آپ کتنے خلوص کے ساتھ بھی کریں گے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے من آملا عام لینا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے کام سے ہمارے حکم سے مستمت نہیں ہے اس میں سے اس کو پرسیو نہیں کیا گیا اس کے لیے کوئی دلیل کتاب اور سننا سے نہیں ہے فاح رد ٹھیک ہے جی تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے کہ فلاں چیز جو ہے جی یہ ثواب ہے جس چیز پر بھی آپ بدی یا نیکی کا اطلاق کریں گے آپ کو اس کا ثبوت کتاب و سنت سے دینا پڑے لوگ کہتے ہیں جی حضور کے زمانے میں اینک بھی کوئی نہیں گھڑی بھی کوئی نہیں تھی آپ یہ پہنتے ہیں تو یہ نہیں کہتے یہ بدت ہے یہ فلاں چیز کو آپ بدت کیوں کہتے بھائی اس لیے کہ بدت وہ چیز ہے جس پہ آپ کو ثواب یا عقاب کا اندیشا ہو یا لالچ ہو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اینک پہن کے نماز جب اینک لگا کے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے پچاس نمازوں کا سواب ملتا ہے تو پھر یہ بدت ہے اور اسے ثابت کرنا پڑے یا کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں گڑی جو ہے وہ دائیں ہاتھ پہ باندھتا ہوں تو مجھے اتنے بکرے صدقہ کرنے کا سواب ہوتا ہے پھر اسے ثبوت دینا پڑے گا یہ جو روزمرہ کی ضرورت ہے اس میں سواب اور ایک آب والی کوئی بات نہیں ہے لہٰذا یہ بدت نہیں بدت وہ چیز ہے جس میں آپ یہ جی یہ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد زکوۃ ساقت ہو جاتی اس کا آپ کو ثبوت دینا پڑے گا بھئی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بیان کر دیا تو جو شخص نیکی کا ارادہ کرے فلم یا لیکن اس پر عمل نہ کرے یا نہ کر سکے کاتاب حسان کا ملا پروردگار اپنے یہاں اس کی مکمل نیکی لکھتے نیت کی اس میں یہ کام کرنا ہے نہیں ذہن میں نیت کرنا تھا اسباب اس کے دسترس میں نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ بھئی بندہ جو ہے یہ نیکی کی حاصلاتن کامل اس میں سے کمی کوئی نہیں کرتا ہم فعملہا. پھر اگر وہ اس کی نیت کرے اور کر بھی لے کا بہل ہو ایسا حسنات کا سیرہ پھر پروت دے گا نیت بھی کی ہے وہ کام نیکی کا کر بھی لیا ہے تو اللہ تعالی دس سے لے کر سات سو تک اور اس سے آگے الاضن اضعاف سیرہ جو جو بندے کا اخلاص اور جس قسم کے حالات میں اس نے وہ نیکی کی ہوگی اس کا اجر اس کے حساب سے لگایا ایک, ایک آدمی ہے ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے کام ہی کوئی نہیں گھر بیٹھے بور ہو رہا ہے مسجد میں آ گئے ازان سے بھی پہلے آ گئے ازان پر آ گیا اور آ کے جماعت میں شامل ہوا اس کے بعد بھی ذکر اتار کرتا رہا بھوک لگی تو گھر گئے سب نیکی ہے اس بندے کی شیتان نے اور بھی بہت ساری چیزیں بوریت دور کرنے کے لیے جات کی بودر بھی جا سکتا وہ مسجد میں آیا مومن لیکن ایک بندہ سڑک پر ریڈی لگائی ہوئی اثر کا وقت ہے یا مغرب کا وقت اور وہی گاکوں کے رش کا وقت وہ جلدی جلدی گاہک بکتا ہے اور پھر کپڑا کھینچ کے دورتا ہوا آتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرتا اور آ کے نماز میں شریک ہوتا ہے اور نماز میں بھی اسے فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ پیچھے کوئی چیز نہ اٹھا کے لے جائے پتہ نہیں کتنے گاپ چلے گئے ہوں گے اب وہ ان خیالات کی دل دل میں ہے اور وہ اپنے کام میں سے کھنچ کے آیا ہے ریٹائرڈ نہیں ہے وہ اس کا اور اس بندے کی نیکی برابر نہیں اس کی اور اس کی نماز برابر نہیں وہ جو کام کر رہا تھا اندر اتنی اٹریکشن ہے گاہک کو چھوڑنا جو جن لوگوں کی دکان ہے انہیں پتا ہوگا کہ گاہک دکان پہ آئے اور چیز نہ بھی ہو تو اسے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں ہے دل دکھتا ہے بندے ایسے پتا چلتا ہے، نقصان ہو گیا ہمیں یہ کہ چیز ہو اور آپ کہنے جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ بعد میں ہو بندے کا اس کا مطلب ہے کہ اس کے انجن کا بوسٹر اس کا ایمان کا بوسٹر اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان تمام دعیات سے جان جانچڑا کے مسجد میں آیا سفر کر رہا ہے بندہ گاڑی کھڑی کرتا ہے راستے میں حالانکہ اتنی دیر میں جو آدھا گھنٹہ ہے پندرہ یا بیس منٹ ہوں گے شیطان کہتا یار اتنی دیر میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے وہاں چل کے پڑھ لیں گے بھئی کوئی پتہ وہاں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے دو چار کلومیٹر آگے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تیری شکل بھی نہ پہچانی جائے تو اس وقت گاڑی کو روک کے نماز پڑھنا زیرف کا اپنا ایک لہذا برما دا دس سے لے کر الاسبین میں سات سو الاظاف ان کسی اس سے بھی بہت زیادہ جیسے جیسے انسان کے حالات ہوں گے اس قسم کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے گا وہ ان ہم ابھی صحیح پھر اگر انسان کو کسی برائی کا خیال آیا فلم یا لیکن اس نے اس برائی پر عمل نہیں کیس آیا خیال آیا بندے نے اس پہ عمل نہیں کیا کابا جل اندہ حسن کا ملن اللہ تعالی اسے اپنے یہاں ایک مکمل نیکی لکھ لیے خیال آیا برائی کر دیکھو نہیں کیا اس نے مجھ سے درد تو یہ اس کا کریڈٹ ہو گیا اگر ہمیں وساوس کو کیش کرانا آ جائے تو شیطان ہاتھ باندھ کے کہے کہ وسوسہ کوئی نہ ڈالنا ہے بالر اگر دو چار فل ٹاسک دے دے اور اس پر چوکا چھکا لگ جائے تو اگلی بار پھر وہ نہیں دیتا اسے پتہ چل جاتا کہ یہ میری کمزوری کو سمجھ گیا ہے۔ وہ دوسرے کو بھی سمجھاتا اس کو فل نہیں دینا شیطان کو پتہ چل جائے میں وسوسہ لاتا ہوں یہ پکڑ کے اسے نیکی میں لکھوا لیتا ہے تو وہ چھوٹوں کو بھی کہہ دے گا اس کو وسوسا کوئی نہیں ڈالنا فلم یا عمل ہے کاتاب حسنتن کا نیکی کا خیال آیا کر نہیں سکا تو حسنتن کا بدی کا خیال آیا عمل نہیں کیا تو حسنتن کا ملا و ان ہما بے حا پھر اگر اسے خیال آیا بدی کا اور اس نے کر بھی لیا کاتاب اللہ سید آتن واحد تو اللہ اسے اپنے یہاں دس نہیں لکھتا سات سو نہیں لکھتا الا راحن کثیرہ نہیں لکھتا حسنتا واحد من جاء ابل حسنات عشر لا ومن جاء جا فلا صحیح آتی فلاح ایک کا ایک لکھا جاتا یہ تو ہو گیا بس کیش کرانے والی بات خیالات کیش کرانے والی بات اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں جو خیالات آتے کیوں آتے یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں خیالات کے بغیر نماز پڑھ لیتا ہوں تو بہت مشکل بات ہے خیالات نیک اور بد ہو سکتے خیالات کی کلاسیفکیشن ہو سکتا لیکن انسانی بناوٹ ایسی ہے اس کے ذہن کی بناوٹ ایسی ہے ایک روسی سائنسدان ہے اس نے اس کام پہ تحقیق کی اور ماسٹر کی ڈگری لی بندے اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ انسان پانچ سیکنڈ سے لے کر زیادہ سے زیادہ بیس سیکنڈ تک اپنے آپ کو اس کا ذہن کسی بات پر کنسنٹریٹ کر سکتا پانچ سیکنڈ سے لے کر بیس سیکنڈ اس کے بعد اسے ایک لاجیکل بریک چاہیے انسانی ذہن کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک لاجیکل بریک چاہیے جیسے آپ آنکھ تب آپ کی آنکھ کام کرتی ہے جب آپ آنکھ کو چپکاتے رہتے پکڑ کرا سے بیٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد جس چیز پہ آپ نے نظریں جمائی ہوئی ہیں وہ غائب ہو جائے گی آپ کے سامنے تو پانچ سیکنڈ سے لے کر بیس سیکنڈ تک انسانی زین مرتکز رہ سکتا ہے کسی بات پہ اس کو کہتے ہیں زائی ایفیکٹ اس کے بعد اس کو ایک لاجیکل بریک چاہیے جو اس کی ایک فزیکل ضرورت ہے اب یہ بریک آپ نے دینا ہے یا وہ آٹومیٹیکلی اپنے ریکارڈ میں سے لے لیتا ہے اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہے نا. ہماری میموری جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہے وہ بات تصویر موجود ہے اس کے پاس جب ہم میٹرک کی اپنی کسی بات کو یاد کرتے ہیں تو فوراً ہماری وہ عمر بھی ساتھ ہی چلنا شروع ہو جاتی آڈیو بھی چلتا ہے ویڈیو بھی ساتھ چل رہا ہے ہم اپنے آپ کو اتنے قد کا اسی عمر کا سمجھتے ہیں جس زمانے میں جس عمر میں ہم نے کسی کے ساتھ کوئی مزاق کیا دی. اس کے پاس ڈیٹا موجود ہے وہ اپنی فلم چلا دیتا ہے ایز اے لاجیکل بریک ہی ٹیکس پکچرز فرام یور میموری اور اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے اس پہ آپ اسکرین سیور لگا دیں اور وہ اس پہ ٹائم آپ کر دیتے ایک منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد پانچ منٹ کے بعد اگر ماؤس کو آپ حرکت نہ دیں تو اسکرین سیور چلنا شروع ہو جاتا اور وہ اسکرین سیور آپ اپنی پسند کے مطابق لگاتے ہیں کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا دیتا ہے کوئی سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم لگا دیتا ہے کوئی اللہ اکبر لگا دیتا ہے کوئی مچھلیاں لگا دیتا ہے کوئی اپنی کمپنی کا مونوگرام لگا دیتا ہے لیکن بہرحال وہ اسکرین سیور چلنا شروع ہو جاتا ہے بیک گراؤنڈ میں پروسیس چل رہا ہو آپ کوئی فائل کھولنا چاہتے ہیں فائل ڈاؤن لوڈ ہونے میں دیر ہے آپ نے ایک منٹ یا سیکنڈ لگائے ہوئے ور کا ٹائمر جو ہے تو تیس سیکنڈ کے بعد وہ چلنا شروع ہو جائے گا اسکرین سیور اس کے اوپر جو بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں وہ ڈاؤن ہو رہی ہے. اگر کمنٹری چل رہی ہے تو وہ کمنٹری پیچھے آ رہی ہوگی لیکن آگے اسکرین سیور آ جاتا ہے. اسی طرح ہماری نماز بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہے اللہ منانست نوکا نستا فہ روکا ہوا نو کا وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہے تھے لیکن اسکرین سیور پہ اپنی اپنی پسند کو پاکستانی سبزیوں کے پیچھے لگا ہوا وہ ڈالی ہوئی کوئی اپنی دکانوں کے پیچھے لگا ہوئے وہ ڈالی ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نماز میں میدان جنگ کی سفید درست کرواتا رہتا یہ فرق ہے اسکرین سیور جو ہے وہ زائگیرنک افیکٹ وہ لاجیکل بریک آپ کا دماغ مانگتا ہے کسی نے دنیا ڈالی ہوئی ہے کسی نے دین ڈالا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کی نعمتیں آ جاتی دیکھ آئے ہوئے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ کے نقشے بناتے رہتے اطلاع آئی ہے ہمارا لشکر فلاں جگہ ہے کافر فلاں جگہ ہیں اور اس وقت صورتحال حال یہ ہے اور عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ نو ابھی پلٹ کے تو نیا اسٹریٹجک جو ہے وہ پلان بھیجنا ہے تو نماز میں وہ پلان بن رہا ہے کہ میری فوج کس طرح موو کر جائے تو زیادہ بہتر ہے کیا پالیسی ہونی چاہیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور یہ اسکرین سیور بھی چل رہے تو لا محالہ اس میں آپ پانچ سیکنڈ سے لے کر بیس سیکنڈ اور جیسا میں نے کہا کہ اگر آپ پلک جھپکائے نہیں اور اس کو دیکھتے رہیں جیسے وہ ٹیلی پیتھی اور ابنیٹزم والے کہتے ہیں جی شما کو دیکھتے رہے آپ تھوڑی دیر کے بعد شما غائب ہو جائے گی اور آپ کے دماغ میں آ جائے گی اور فلاں جگہ وہ آ جائے گی یہ ان کی باتیں ہیں اگر آپ اپنی مشقیں جاری رکھیں اور ان بیس سیکنڈ کو بڑھا کر آپ بیس منٹ پہ لے جائیں تو ہوگا یہ کہ آپ قومے کی حالت میں چلے جائیں دنیا و مافیہ سے آپ غافل ہو جائیں گے انسانی ذہن کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنا یہ طاقتور ریسیور ہے کہ بیس سیکنڈ سے زیادہ آپ اسے کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے صوفیا کیا کرتے سادھو کیا کرتے ساری وہی کنسنٹریشن کی مشکل اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتے رہنا یہاں تک انسانی زین اتنا ٹیون ہو جائے کہ وہ اس کرے کو چھوڑ دے اور جہاں اس وقت دنیا کے سیٹلائٹ ہیں وہاں چلا جائے اور وہاں سے کیچ کرنا شروع کر اب اس میں روحانی طاقتیں بھی ہیں شیطانی طاقتیں بھی ہیں طریقہ کیا ہے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا صوفیہ کہتے ہیں آپ دل پہ اللہ کے انوار کا خیال کریں نظر اپنے دل پہ جما لیں یہ ہندو کہتا ہے رام رام کا کرنے کے لیے وہ اس کے اپنے کچھ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ہو. مقصد کیا کنسنٹریشن لیکن الفاظ کا انتخاب ہم نے اپنے دین کے مطابق انہوں نے اس کے مطابق کیا نتیجہ کیا ہوتا ہے کنسنٹریشن سے وہ فزیکل جو طاقت آتی ہے کہ وہ آگ پہ چلتا ہے اور وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور لڑکا دیتا ہے اور کسی کو بالکل تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ زیادہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں گے تو قومے میں چلے جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نماز کا ذکر ملتا ہے ہر نماز ایسی نہیں ہوتی ایک نماز ایسی ملتی ہے کہ جس میں ان کے بدن سے تیر نکال لیا گیا انہیں کوئی پتا نہیں یہ قومے خیال وہ دنیا و معافیا سے غافل اور یہ نوازر میں ہو سکتا ایک بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے انوارات میں اور کسی چیز میں کنسنٹریٹ کر دی اور ساری رات وہ ٹھٹھا کھڑا قیام کی حالت میں اس کی حالت ایسی جیسے بندہ سجدے میں سو جائے تو جب یاد آئے اسے نیند کھلے تو اٹھ کے دوبارہ وہ سجدہ کر لیتا ہے اور اپنی نماز کو مکمل کرتا ہے اس طرح وہ بندہ ساری رات قیام میں کھڑا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ اس کیفیت مصرتکاز میں چلا گیا لیکن ہے وہ حالت قیام تو یہ ساری مجھے آپ کو مشقیں بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں جی نماز میں خیال نہ آئیں ایک ہی صورت کہ بندہ مر جائے پھر خیال کوئی نہ آئے سوئچ آف کر دیں آپ اگر اس کو آپ نے آن بھی رکھنا ہے تو یہ آٹومیٹک پانچ سیکنڈ کے بعد یہ اسکرین سیور اس نے لگایا ہوا آپ نہیں لگائیں گے وہ خود لگا لے گے پھر جوانی کی پتا نہیں کون کون اس میں حرکتیں آتی رہیں گی اور تو وہ تو پھر جو جب لگائے گا تو اس نے تو پکڑ کے آپ کے سب کانشیس کے ساتھ جوڑ دینا اسے. اب جو کچھ اس چور میں سے گند بلا نکل رہا ہے وہ تو آپ نے ڈرین کے ساتھ جو لگا لی اس میں یہ ہے کہ ہے تو آپ اپنے کو اس کے ساتھ بزی رکھیں جب آپ اس کے ترجمے کو سوچتے رہیں گے تو آپ کا ماؤس حرکت کرتا رہے گا اور اسکرین سیور نہیں آئے گا ٹھیک آپ اپنے آپ کو کسی لیے شفاف حضرات جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نمازیں اونچی پڑھی جانی چاہیے وہ اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو اونچی پڑھتے ہیں ہم ایسے کسی کو آپ نے دیکھ کر کسی مفتی کو کسی عالم کو بھی اونچا پڑھتے ہو عشاء کی نماز جماعت نہیں ملی اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس میں عشاء کی نماز اونچی بھی پڑھ سکتا اور اتنی اونچی پڑھنا تو ہمارے ذمہ ہے کہ ہمارے کان اس کو کہ ہم پڑھ کیا رہے جب ہمارے کان سنیں گے تو زین ان باتوں کے پیچھے چلے گا جو آپ آیات تلاوت کر رہے ہیں اگر آپ اس کا ترجمہ آ رہا ہے جب زین ان کے پیچھے چلے گا تو مئو حرکت کرتا رہے گا وہ اسکرین سیور نہیں آئے گا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بدل بدل کے صورتیں پڑے ان کے ترجمے آپ کو آتے رہیں آپ ان کے پیچھے چلیں اس ترجمے کے پیچھے چلیں اس کو فالو کریں تو آپ اس اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خیال ہی نہ آئے ایسا نہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں البتہ ان خیالات کو نیک کیا جا سکتا ہے پاک کیا جا سکتا ہے اچھا اسکرین سیور بھی لگ سکتا ہے خیالات آئیں تو اچھے آئیں جیسے بعض دفعہ نماز میں ہی مجھے بعض نکات اور بعض آیات کا جو پڑا ہوا پتا نہیں کہاں پڑا ہوا ہوتا اور ایک دم ٹھک سے آ کے لگتا ہے پھر جا کے دیکھتا ہوں میں کہ بھئی یہ کہاں پڑا تھا تو وہ خیالات آ کے لگتے رہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں میں جنگ تیاری کرتا رہتا اور جنگ کے لیے سبے بناتا رہتا ہوں نماز میں ہمارے درست کی تیاری ہوتی رہتی دیکھنا یہ کہ خیالات کون سے آ رہے ہیں آنے تو ہیں آپ نے آم کیا ہوا اس کو لیکن ہر آدمی ان خیالات کو اگر برے ہیں تو کیش کروا سکتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں مساوش کا آنا آ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی دو احادیث جن میں آپ نے فرمایا کہ کا صریح ایمان ان وساوس کا آنا تو صریح ایمان کی نشانی ہے کہ کوئی چیز ہے تو ڈاکو آ رہا ہے شیطان کبھی بھی خالی گھر پر دستک نہیں دیتا وہ بڑا کایا قسم کا سرمایہ دار ہے وہ کبھی بھی اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کر وہ ہمیشہ وہاں دستک دیتا ہے کبھی بھی ایسا ہوتا کہ بندہ کم ایبلٹی کا اور اس کے ساتھ شیتان بہت طاقتور لگا دے نہیں وہ اس کی ایبلٹی کے مطابق کمپیئر کر کے بندے کو بہتر جاؤ یار اور ہیوی ویٹ بندوں کے پیچھے ہیوی ویٹ شیتان لگایا ہوا ہوتا اور کچھ لوگ اس نے اپنے لیے چنے ہوئے ہوتے جہاں پہ اسے پرسلی جو ہے وہ مداخلت کرنی پڑتی شیتان ہر کسی کے پیچھے وہ ابلیس نہیں لگا ہوا وہ خاص خاص موقع پر دخل دیتا ہے تو یہ جتنے بھی خیالات آتے ہیں کیش کروایا جا سکتا ہے اور آپ نے سمایا جال کا سریخ ایمان یہ تو ایمان کی نشان نہیں ہے کیوں آ رہا بس وسا تو اپنے دین پہ کہتے رضی تو بلّربن وب اسلام دین وب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اس سے پہلے کے جتنے تیرے گناہ وہ معاف ہو گئے دیکھیے اب ایمان کی تجدید ہو گئی اس لیے سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اس لیے کہ ہوا یہ حد و معاف وہ اپنے سے پہلے گناہ کو صاف کر دے حضرت موسا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے کوئی خاص ذکر اپنا بتا دیجیے دی خاص کوئی پاسورڈ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا اللہ الا اللہ کہنے لگے اللہ یہ تو سارے لوگ پڑھتے آپ نے فرمایا تو بھی اگر زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے اندر ہے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور خلوص کے ساتھ پڑا ہوا لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ ان کو لٹکا کے لے جائے گا وہ ان سے زیادہ وزنی دوسری بات یہ تو ہمارے سابقہ جو کتاب تھا اس کا تتمہ ہے لیکن اسی سے ملتی جلتی بات ہے ای میل پہ بھی مجھ سے بعض حضرات نے سوال کی ہے پچھلے سے پچھلے جمعے میں جو حضرت تشریف لائے تھے ناموں جو ان کا بھول گیا ہے انہوں نے یہاں بھی خطاب کیا تھا اسلامی ثقافتی مرکز میں بھی خطاب کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بندوں سے گواہی لی تھی جی صاحب اور گواہی لی لوگوں سے اللہ حل تو کیا میں نے پہنچا دیا پھر انہوں نے امام مہندی کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی اور کوئی لٹریچر بھی بانٹتا مجھے اس لٹریچر میں سے ملا کچھ نہیں یعنی وہ مجھے لٹریچر ملا نہیں میں نے اسٹڈی نہیں کیا اور میں یہاں سے بھی چلا کہ مجھے چند باتیں ان کی کان میں پڑی ہیں اور جو پڑھی ہیں میں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا پھر جو میں نے بعد میں سنی ہے کہ پلے کچھ نہیں پڑا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. ایک بات یاد رکھی کہ اللہ الب تو نبیوں میں سے بھی کسی نے نہیں کہا سوائے محمد رسول اللہ, صلی اللہ یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں ابو صدیق نے بھی نہیں کہ فاروق نے بھی نہیں کہ امام ابو حنیفا نے بھی نہیں کہے یہ امام احمد ابن حمبل نے بھی نہیں یہ امام بخاری نے بھی نہیں کہ یہ صرف کہہ سکتے محمد رسول اللہ پہنچانا آپ نے کیا سمجھا کیا پہنچایا آپ نے جو نازل ہوا اس پر عمل کر کے دکھا دیا آپ نے بلا سودی نظام کام کر کے دکھایا ہے آپ نے اللہ حل تو معمولی بات ہے یہ گرا ہے کون شخص نہیں کہہ سکتا اللہ حل تو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ ہم اگر زمین پر اسے نافذ کرتے تو پتہ نہیں ہمارے اپنے کریکٹر کے اندر کہاں کا لوکس موجود ہے اور یہ جھوٹ بن جائے گا اللہ حل بل یہ حضور کی ہستی تھی جو معصوم تھی جس کی گارنٹی تھی کہ جو کہا وہ ذات میں موجود وہ رجل اور صالح جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میدان جنگ کی صفے محصور ہوں گے دمشق کے اندر اور صفحے انہوں نے ترتیب دے لی ہوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا وہ رجل ان صالح اور وہ مید معود امام میدی جو شیعہ حضرات کہتے ہیں یہ دو الگ الگ شخصیتیں وہ رج صالح قرآن لے کر نہیں بھاگا ہوا قرآن لے کر چھپا ہوا نہیں وہ رجل الصالح ہے اس کا نام محمد ہوگا باپ کا نام عبداللہ ہوگا ماں کا نام آمنہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہوگا یہ ساری بات اور میدان جنگ میں ہوگا سفید ترتیب دی جا چکی ہوں گی عشاریہ السلام کا نزول ہوگا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے وہ تربی وہ قیامت کی نشانیاں اور اس وقت بہت ساری چیزیں اوپری ہوں گی اس وقت اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک ٹوائلائٹ زون میں ہوگی عیشا علیہ السلام کی سانس سے اس کا پگل جانا ہے. آج کل کی فزیکل سائنس پہ آپ اس کو نہیں ناپ سکتے وہ ساری نشانیاں قیامت کی ہوگی لیکن یہ ہم ان چیزوں کا ذکر کیوں کرتے جیسے ابھی کل پرسو چوتھ یہ بات ہونے والی ہے ایسی کوئی بات نہیں اس وقت کی جو نشانیاں بیان کی گئی اور مسلمانوں کی بے غیرتی کا جو نقشہ کھینچا گیا الحمدللہ اس کے تو ابھی تک دور دور کے اثار نہیں ہے ابھی تو یہ قوم لڑ رہی ہے ابھی تو میچ چل رہا ہے آپ کیسے فیصلہ کر سکتے جوان ر جگر مائیں بھیجتی ہیں میدان جنگ میں اور کہتی ہیں میرے اسماعیل میں نے تجھے اللہ کے کی سپرد کیا مائیں ابھی حاجرہ کی مسیل ہر ماں کا بیٹا اس کا اسماعیل ہی ہوتا ہے اسے اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا حضرت حاضرہ علیہ السلام کو اسماعیل پیارے تھے اور باپ کے بچے بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو آ کے اسپیکر پہ کہتا ہے میں گاؤں کا نمبردار فلا آدمی بول رہا ہوں لوگو آؤ مجھے مبارک دو میرا بچہ شہید ہو گیا ہے ابھی یہ باپ موجود ہے پھر جی امام مہدی کی آمد آمد بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں جب پیریڈ کی گھنٹی بج جائے نا پیریڈ تبدیل ہو جائے تو اس کے بعد وہ جو استاد پڑھا رہا ہے وہ اگر اس کو کنٹینیو بھی رکھے اپنی پڑھائی کو تو بچے توجہ کوئی نہیں دے پتہ ہے پیریڈ تبدیل ہو گیا اس بننے کا پیریڈ کوئی نہیں رائٹ right? تو جو بچ جاتے اس جا جا جا کی نظر دروازے پہ ہوتی ہے کب میتھ والا آئے گا اور یہ سائنس والا نکلے گا یہاں سے آپ پیریڈ تبدیل کر رہے ہیں تھے مامی صاحب تشریف لا رہے ہیں تو ہماری چھٹی ہو گئی یہ بات کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فیضا کرا تل فرسٹ بلا ہے جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے بیٹھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود بھائی آپ قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں نا کوئی ناول پڑھنے تو نہیں بیٹھے کوئی کوک شاستر نہیں کوئی جاسوسی ناول نہیں کوئی اخبار نہیں اللہ کی کتاب ہے اصدق الحدیث ہے پھر کیوں کہا عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بری کتاب سے برا خیال لگ جاتا ہم یہ سمجھ فرمایا میں فیضا کرا کل قرآن فسٹ قرآن پڑھنے بیٹھو تو اللہ کی پناہ مانگو بنا شیتان الرجیم شیطان مردود اس لیے کہ یہ ایسا ہیکر ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں پاکستانی ہیکرز نے فلاں ویب سائٹ خراب کر دی ہے یہ ایسا ہیکر ہے شیطان اور ایسا گس بیٹھیا ہے ہندی والوں کی اصطلاح میں انفلٹریٹر کارگل کے دوران آپ نے سنا تھا بیٹھ بیٹھئے ہندی سروس والے کہتے تھے سب سے بڑا گس بیٹھ گیا ہوا ہے جو سات لاکھ کی تعداد میں آ کے بیٹھ گیا ہے جو دو دو چار چار کی تعداد میں جاتے ہیں ان کو بیٹھ گیا کہتے ہیں. تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا بیٹھ گیا شیطان یجری منل انسان کا مجرد دم یہ جہاں جہاں آپ کی باڈی کے ریڈ سیلز پہنچتے ہیں یہ وہاں پہنچتا ہے ٹھیک ہے دماغ تک جاتا ہے ویب سائٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے جس ویب سائٹ پہ ہیکر قبضہ کر لیں آپ اس پہ لکھیں دو اور دو اکویل ٹو فور وہ لکھیں گے نہیں فائیو اور وہ فائیو لکھا جائے گا فور نہیں آپ کا لکھا جائے گا اس لیے کہ وہ آپ کی کمانڈ اب آپ کا کمپیوٹر لے گئی نہیں اس کی کمانڈ لے گا یہ ممکن ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا اس کا جو ریزلٹ نکال رہا وہ کھانا خراب وہاں بیٹھا ہوا کمپیوٹر میں وہ آ کے بیٹھ گئے شیطان اور وہ اپنی مرضی کے ریزلٹ وہاں پہ نکال رہا ہے یہ ہے یو ضل بہی کا و یہدی بہی کا یہ باقاعدہ وائرس اگر پرانے حکیم کی تلاوت کے دوران بھی یہ وائرس حملہ کر سکتا اور کہا کہ اللہ کی پناہ مانگ کے بیٹھو یہ مت سمجھو کہ چونکہ میں قرآن پڑھنے بیٹھا ہوں لہذا اب شیطان کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس قرآن کے ذریعے بھی وہ تمہیں گمراہ کر کے لے جا سکتا اور بہت سارے فرقے جو بنے ہیں اسی کی طرف ریفر کرتے ہیں. خوارج اسی کی طرف ریفر کرتے محتضلا اور مرزیا مرجیا منہ وہ اسی کی طرف اسی کی حیات کوٹ کر کے گمراہ کرتے ہیں. ایک وائرس جو جتنی آپ کتابیں پڑھیں گے جتنا آپ اسٹڈی کریں گے اتنا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں کس تحریر میں وہ وائرس ہے کہ جو سب کچھ ٹہس نس کر کے رکھ اگر قرآن سے لگ سکتا ہے باقی کس گارنٹی یہ وائرس اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو معصوم ہے اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں صحابہ میں سے جن کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دی ایسا نہیں ہے وہ صاحبان ابن رضی اللہ تعالیان جنہیں کوئلے پر لٹا دیا گیا دیکھتے کوئلوں پر لٹا دیا گیا یہ کوئی افسانہ نہیں یہ کسی فلم پر مبنی سین نہیں یہ حقیقت کوئلوں پر ان کی چمڑی جل گئی ان کے خون اور ان کی چربی سے کوئلے بجھے کچھ ان کے بدن کے اندر گس گئے ان کا پوتا بعد میں ان کے وہ جو گڑے بنے ہوئے تھے ان میں ہاتھ ڈال کے کھیلا کرتا تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں ان اس قوم کے خلاف جس نے یہ حالت کر دیا رستہ ہاکا روک کے کھڑے ہو گئے ہیں کوئی اس میں ایگزٹ نظر نہیں آتا کوئی درہ نظر نہیں آتا کیسے نکلیں گے اس میں سے ہاتھ اٹھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیت اللہ سے بیٹھے ہوئے تھے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم جلدی مچا رہے دیکھو یہ وائرس تم جلدی مچا رہے ہو تم سے پہلے لوگوں جنہوں نے یہ کام کیا ہے. کچھ کو زندہ آگ میں جلا دیا گیا کچھ کے اوپر کتے چھوڑے گئے زمین میں دفن کر کے کچھ کو زندہ باندھ کر ان کے بدن کے اوپر سے لوہے کی کنگیوں سے گوشت دے لیا اللہ کی مدد آئے گی ہمیں اپنا کام کرنا مدد جب آئے گی تو یہ اللہ خود طے کرے گا ہم اللہ کو بلیک میل نہیں کر سکتے اسی طریقے کا یہ بھی وارث ہے نہیں جی اب تو امام مہدی آنے والے اور بس اب یہ ہوگا اور یہ جنگ چھڑے گی اور یوں ہو جائے گا اور یہ ہماری پلانگ ہے جو ہم اللہ کو دے رہے ہیں کیونکہ میں تو کام کرتے کرتے ہو گیا ہوں گوڑا آؤٹ پٹ تو کوئی نظر کو نہیں آتی تو نہ کھیڈیں گے نہ کھیدنے دیا گے ہم جا رہے تو مطلب دنیا بھی جائے جن کو میں درد دیتا رہنے اتنے بڑے مجموعوں میں کوئی آؤٹ پٹ نہیں آئی میں تو مرنے والا ہوں یہ پیچھے کی اور یہ بھی چلے ساتھ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے ہمارا پیریڈ تبدیل نہیں ہوا ہے ہمیں محنت کرنی اور اللہ کی پناہ مانگنی ہے اس سے کوئی بندہ محفوظ نہیں نہ کسی کا قصور یہ کیفیت کا نام ہے اور وہ بندہ اپنے علم کا جو ریزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ, وہ نہیں ہونے دے رہا یہ کیفیت میرے اوپر بھی گزری ہے ہاتھ واپسی کے بعد میری وہی کیفیت میں نے عرض کیا سارے درست سسپینڈ کرنے جا رہا ہوں جو میں ایک مجبوری ہے اس کے لیے میں اگر میرے بس میں ہوتا تو اس کو بھی ہم سسپینڈ کر دیتے اپنی ذات پہ فوکس کرنا یہ سارا کیا یہ وہ جو بارہ چودہ سال ہو گئے مجھے کہتے ہوئے ساری اس کی نفیق. جماعت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے دیکھیں اگر کافلے میں آپ جا رہے ہو تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی گاڑی کو کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا کافلا رک جاتا ہے وہ ٹائر بدلی کروا دیتے ہیں وہ بیٹری کے لیڈے لگا کے گاڑی اسٹارٹ کروا دیتے ہیں اور کوئی خراب ہو کچھ نہ ہو تو گاڑی پیچھے باندھ لیتے ہیں اکیلا چھوڑتے نہیں جماعت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے پر کوئی کیفیت تاری ہوگی گئی انکباز کی کیفیت میں نے الفاظ کوٹ کیے تھا یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا کمپیوٹر کوئی کمانڈ لیتا ہی نہیں ہے اب کہیں بھی کلک کرے ہونا وہ بیک بھی نہیں جاتا اس صورت میں وہ ساتھی جن کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ لا کے نئی نئی چیزیں کام نہیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے, سے تا آ کے وہ گاڑی کو باندھ کے لے کے چلتے دوبارہ سٹارٹ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ جو فرد کو ہے وہ یہ ہے کہ بندے پر کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں کافلے سے جڑا ہوا تو پیچھے نہیں رہتا ورنہ اکیلا بندہ سرگرداں ہو جائے اسی لیے امیر پر بھی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے امیر ایک بندہ ہے اسے بھی کسی کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے ہو سکتا اس پہ وائرس کا حملہ ہو گیا پوری جماعت اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے اور جا کے رانی میں چھلانگ لگا کے خودکشی جی کر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے جو اسے سمجھائے صاحب یہ نہیں ہے جو ہم نے پہلے طے کیا تھا یہ تو اس کے مطابق نہیں یہ وہ بات ہے کہ شورا کے سامنے وہ جواب دے ہو اور شورا جو ہے وہ طے کرے کہ بھائی یہ نہیں اس لیے کہ ایک بندے کے بٹکنے کا زیادہ امکان ہے بنسبت یہ کہ دس پندرہ بیس یا سو آدمی بٹکے تو ایک فرد پوری دنیا میں گمتا پھیرتا اور کہتا ہے کہ اللہ البل تو اس کے بعد قیامت کی وہ جا کے بزر فائر برگیڈ والوں والا اور اگلی مسجد میں چلا جاتا اور وہاں بھی لوگوں کو مایوس کرتا ہے مایوسی والی بات کوئی نہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہم رجسٹ کر رہے ہیں مایوسی والی کیا بات ہے ہم خون دینا افورڈ کرتے اپنے ہاتھوں جوان بچے قبر میں اتارنا افورڈ کر سکتے یہ الفاظ کہتے فلسطینی شہید کے باپ نے اس نے کہا تھا اللہ کی قسم اسرائیل کبھی ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا چاہے امریکہ اپنا پورا سر لا کے اسرائیل کے اندر ڈمپ کر کیوں اس نے کہا جو چیز ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم اپنے بچوں کے جنازے ہنستے ہوئے قبر میں اتار سکتے ہیں وہ اپنا بندہ مرنا نہیں افورڈ کر سکتے ان کی ماں مر جاتی ہمارے ایک شہید کا لو پتہ نہیں کتنے شہیدوں کو جنریٹ کر دیتا نئی کھیپ آ جاتی ہے دنیا میں جہاں زیادہ قتل عام ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ظلم ہو رہے ہیں ظلم ہو کیوں رہے اس لیے کہ ہم ہل رہے ہیں ہم ہتھیار ڈال دیں چیچینیا والے روس کا نظام قبول کر لیں بوسنیا والے اسلامیہ کا قبول کر لیں کشمیر والے انڈیا کا قبول کر لیں فلسطین والے اسرائیل کا قبول کر لیں تو کوئی قتل عام ہوگا کوئی لڑائی ہوگی نہیں ہوگی چین سے کھائیں گے پیئیں گے ٹی وی دیکھیں گے ٹانگیں لمبی کریں گے سو جایا کریں یہ ہو کیوں رہا؟ اس لیے کہ ہم مانتے نہیں ان کے لگا ہم رجسٹ کرتے اور آپ مایوسی کی باتیں کر جو قوم اتنا خون دے رہی ستر ہزار سے زیادہ اسی ہزار کے لگ بھگ تو صرف کشمیر میں شہید ہو گئے یہ صرف منہ سے کہنے کی بات ہے اتنا بڑا فگر چچینیا میں نوے سال امام شامل لڑے آپ دیکھیں جب تتاروں نے یلغار کی تھی اور دار الخلافہ بھی بغداد بھی تیس نیس کر دیا تھا مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا دیا تھا اتنے کم ہمت ہو گئے تھے لوگ کہ اگر تم یہ سنو عربی کا ایک متولہ ہے کہ اگر یہ سنو کہ تتاری کو شکست ہوئی ہے تو کبھی مت مانو یہ امپاسبل ہے اتنے بے ہمت بغداد کے بازار میں ایک آدمی کو ایک طاقتاری پکڑتا اور اس کو کہتا ہے کہ یہیں لیٹر زمین پر گرا دیتا اس کو اور کہتا ہے کہ لیٹر میں گھر سے تلوار لے کے اتے اس وقت میرے پاس تلوار رہی اور مسلمانو دری لیٹا ہوں۔ وہ طاقتاری گھر سے تلوار لے کے ا رہا اس کا ساتھ کاٹا اس۔ اس زمانے میں بھی لوگ کہتے ہوں گے اب امام مہدی آنے والے ہیں اور بالکل قیامت ہی آنے والی ہے یا اللہ تو قیامت ہی آ جائے۔ لیکن اس کے بعد کیا عروج آیا؟ اس طرح یہ کیفیت دیکھ کے فلاں جگہ ہمیں دبایا جا رہا ہے اور اقوام متحدہ میں ہماری کوئی نہیں سنتا اور فلاں اسے گھبرانے والی بات کوئی نہیں ہم لڑ رہے ہیں نا ہم آخری کھلاڑی اور آخری بال تک لڑیں گے آخری گولی اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے ہمت کیوں ہارے ہیں؟ یعنی ایسی مایوسی کی باتیں وہ نہیں کرتے جن کے لختے جگر جو ہے وہ ان میں کام آئے لٹریچر کی دنیا میں الحمدللہ شد و مد کے ساتھ کام ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ بے حساب اسلامک ویب سائٹس ہیں میڈیا میں ریڈیو پہ برے چینل بھی ہیں لیکن اچھے پیچھے نہیں ہیں ہر لمحہ تلاوت بھی ہو رہی ہے دینی محاذرات بھی ہو رہے ہیں سوال جواب کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں لگے ہوئے ہم لوگ یہ کیا بات ہوئی دیکھیے اگر ہم ہمت ہار بیٹھے تو یوں سمجھ لیں کہ جو ٹرافی ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام نے جیتی تھی اور ہمارے سپرد کی ہے ہم اس کو اپنے ہاتھوں گوا دیں سب سے بڑی کوالیفکیشن خلافت کی حضرت آدم علیہ السلام کی جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ آدم مایوس نہیں ہوتا شیطان سے بھی خطا ہوئی آدم علیہ السلام نے بھی کہا ربنا ظلمنا سلم دونوں سے رب کی نافرمانی ہوئی تو کیا سجدہ کر اس نے نہیں کی ان سے کہا کہ نہیں کھانا فا کلام کھا لیا وعصا آدم اور ربہ ہو آدم علیہ السلام سے اپنے رب کی نافرمانی ہوگی تو جیتے کس بنیاد پر ہیں آدم علیہ السلام اس گور اندھیرے سے نکلے کیسے ہمت نہیں ہاری روتے رہے ہیں پیدل چلتے رہے ہیں ٹکرے مارتے رہے ہیں ہمت نہیں ہاری اس کا ڈر نہیں چھوڑا یہ کمال ہے لا اصو مر روح اللہ ان نہئی اصو مر روح اللہ الا لمل کافر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کالو بشرنا کب لاک فلا من القان تین کالا و می اکنا تم رحمت رب ہی میں گڈا ہو گیا ہوں ابشر تم اعلی امسبر اب میں تم مجھے اس وقت بشارت دینے آئے ہو جب میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں بال سفید ہو گئے ہیں وہ مرا تھی تو کرو پھر دوبارہ غور کرو تم مجھے بچارت کس چیز کی دے رہے ہو بیوی کہتی ہے ان ناز آ شعین عجیب علیہ تو وہ آنا عجوز اب اس بوڑھی عمر میں آ کے پیٹ اٹھاؤں گی وہ آنا ان ناز عالا شعین عجیب پر میں من تھا عجدین کس پر تعجب کرے والے بیت اللہ پا. دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہیں انتہائی بے جگر قومیں ہمارے پاس کفر کی تمام طاقتوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے طالبان ہمارے پاس مایوسی کبھی ملا عمر کے منہ سے کسی نے مایوسی کی بات سنی ہے ساری دنیا نے ناک بند کی ہے جس کا ہاتھ گلے پہ گلا دبایا جس کا ناک پہ ناک بند کی ہوئی ہے جس کا منہ پہ منہ بند کیا ہوا ہے لگے ہوئے صلی السان اللہ ماس ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید کی وہ دوست دیتے کوٹ کر چکا ہوں یہ حدیث فرمایا اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے اور تم اس کو بونا چاہتے ہو بونے بیٹھے ہو اور قیامت آ گئی امام میں نہیں آئے قیامت آ گئی فرمایا بوئے بغیر اٹھنا نہیں اب بندہ سوچے میں نے دبانا ہے اب اس نے اگنا تو ہے کوئی نہیں قیامت آ گئی ہے پہاڑ روئی بن گئے فرمایا دبائے بغیر نہ اٹھنا اس لیے کہ تیرے ذمہ دبانا تھا اگانا نہیں تھا ہو سکتا ہے تیری یہی نے تیرے پلڑے کو جھکا دے تمہیں جنت میں لے جائیں ابھی تو قیامت کوئی نہیں آئی ہمیں کام کرنا ہے یہ ہمت ہی تو ہمارا سرمایہ ہے یہ ول ہی تو ہماری کوالیفکیشن ہے اسرائیل کیا کوشش کر رہا ہے میزائل مار کر ٹینکوں کے گولہ مار کر ہمت توڑنا چاہتا ہے اس قوم کی لیکن اس کی اپنی ٹوٹ رہی تھک گیا اب ہم ایکسپینڈ نہیں کریں گے سیٹلمنٹس کو اپنی اب ہم اور بستیاں نہیں بسائیں گے تھک گیا مار مار گئے مرنے والے نہیں تھکے مرنے دنیا ہاتھ باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے بس ٹی وی پہ دیکھ لیتی وہ بینرز لے کر کھڑے ہیں این امت السلامیہ ایمت العربیہ وہ سوال کرتے ہیں کہاں تم لوگ لیکن وہ ہمت نہیں توڑ سکا ہے ہمت ایک انسان کا ایک قوم کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا وہ ختم ہو جائے تو بات ختم ہو ہمت ہار ریت کا ڈھیر ثابت ہو جاتی ہے وہ قوم جس کے اندر ہمت ختم ہو باہر والے بھی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اندر والے بھی یہی کہتے ہیں بس اب قیامت آئی کیا متائی کیا امام مہدی پیدا ہو گئے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بیان دیا تھا امام مہدی کی کہیں نہ کہیں پیدائش ہو گئی ہے گور شاہی نے کہا امام مہدی تو بوڑھا ہو رہا ہے اس نے مہدی جی کا دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی بھائی وہ امام مہدی شیعہ مائک کا ایک کریکٹر ہے ہمارا راجول ان سالے میدان جنگ میں لڑتا ہوئے سامنے آئے گا رہو تو ہتھیار ڈال کے معامی انتظار کرنا چاہتے ہو پچیس سال آپ کو کام کرتے ہو گئے تو اب آپ نے مسلمانوں کی ٹانگیں کی کے گرانا شروع کر دیا پچیس سال کے بعد نہیں یہ بڑی زرخیز قوم جو قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں میں نے پہلے ویل کیا کہ مسلمانوں کی بےحمیتی اور غیرتی کے جو مظاہر اس میں کوٹ ہوئے کہ مسلمان اتنا بے ہمیت ہو جائے گا الحمدللہ اس کے ابھی دور دور کوئی آسان سینچریز میں ایسی کیفیت کی کوئی ابھی امید نہیں کہ اس طریقے سے کھلے عام جنا اور بربادی ہو رہی ہو اور مسلمان جو ہے وہ پوچھے ہی کوئی نہ آپ نے یہاں کی کیفیت دیکھیے آپ جب تک اس روئے زمین ایک بندہ بھی اصلاح کا کام کرنے لگا وہ ہمت نہیں توڑی اس نے وہ زمانہ کبھی نہیں آئے وہ عذاب کبھی نہیں آئیں گے اللہ نے فرمایا وہ ماں کان اور کا مو وہ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک کسی بستی اور کسی ملک کے اندر لوگ اصلاح کی فکر کر رہے ہوں گے میں ہمت نہیں توڑوں گا اس بستی پہ عذاب نہیں آئے گا میں ہلاک نہیں جب تک مکینک گاڑی کے نیچے گھسا رہتا ہے ہمت نہیں ٹوٹتی جب تک ریڈیو ٹیپ کو کھول کے وہ لگا کے دیکھتا رہتا ہے ہمت نہیں ٹوٹتی ہمت اس وقت ٹوٹتی ہے جب وہ اپنے اوزار رکھ دیتا ہے کہتا جی نواں انجن رکھا نیا انجن رکھوانے آئے امام وادی کی شکل اور اللہ کہتا ہے جب تک تم ٹولس نہیں پھینکو گے اپنے آپ سے میں عذاب نہیں بھیجوں گا وہ مکان عربوں کا موہ وہ آلوہا مسلم اون میں اصلاح کرنے والی قوم ابھی مینٹیننس میں لگی قوم پر عذاب دے دوں تو یہ ظلم ہوگا ہم تو الحمدللہ نیو ایئر نائٹ تھی نوٹس دے دیے گے ہوٹل والوں کو کہ بکنگ نہیں ہوگی کہ پارٹیاں نہیں ہوں گی گانے بجانے والے آئے ہوئے تھے انڈیا سے ایئرپورٹ پر ساری رات دلیل ہوتے رہے کسی نے ہوٹل میں جگہ نہیں دیے فنڈامنٹل اس بار پک اپ میں گھوم رہے ڈانگے لے کے پیچھے توڑ دیں گے یہ کون یعنی یہ آپ کیا سمجھتے کہ یہ ہمارے لوگ اتا ترک سے کم ہے یہ اتا ترک بھی بات ہے یہ دو دو کتوں والے اتاتر کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو علم ہوگا وہ یہودی یہودی اسکول میں پڑھنے والا یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والا اس کا جو فرقہ تھا بات نہیں فرقہ انڈر گراؤنڈ یہودیوں کا اس کے جب اس کو ترتیب تربیت دی اور اس پہ انویسٹ کیا اور اس بچے کو وہ لے کے فوج میں آنا چاہتے تھے اور فوج کے ذریعے وہ خلافت کو مٹانا چاہتے تھے تو ان کے سربراہ نے یہ بات کہی تھی فرقے کے سربراہ نے کہ میرا یہ بچہ خلافت کو مٹا دے گا اور خلافت کا تاج اپنے سر پہ رکھ کے بادشاہ بنے گا ترکی وہ بنا آزان نماز قرآن سب بہن اب اسی فرقے کے ایک آدمی نے درخواست دی عدالت میں کہ ہم لوگ کیونکہ نسل یہودی ہیں اور ایک پرپز کے لیے ہم مسلمان بنے تھے اور وہ حل ہو گیا ہے خلافت ٹوٹ گئی ہے ترکی میں اسلام کا ہم نے خاتمہ کر دیا ایک سیکولر سٹیٹ ہے تو اب ہمیں اپنا یہودی سٹیٹس واپس دیا جائے اور میرا آئیڈینٹی کارڈ پہ جو ہے مجھے یہودی ڈکلیئر کیا جائے تو عدالت نے ریجیکٹ کر دی اس نے پھر ایک کتاب لکھی ہے ہاں میں یہودی ہوں اس میں انہوں نے وہ سارے جو ہے وہ واقعات اور حالات اور وہ لکھے جس میں نے بتایا کہ اس کو کیا تو ہمارے لوگ بھی اس سے کب نہیں ہیں اگر ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے تو کیا وجہ ہے اس لیے کہ پیچھے یہ ڈنڈا مار فورس کر ڈالے وہ کہتا ہے جی انہوں نے ہائی جیک قوم کو کیا جی جرگمال بنایا ہوا جی قوم کو انہوں نے جی آپ لوگوں نے بنایا اس قوم تو جس قوم میں ایسے لوگ ہیں یعنی ہمارے یہاں اگر وہ کچھ نہیں ہو رہا جو وہاں ہو رہا ہے ترکی میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی جماعتوں کا اتنا دبا ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ یہ مرنے والے بندے افورڈ کر سکتے ان کے کیڈرز سینہ کھول کے گولی کھا سکتے ہیں ہم اس میں بہ جائیں گے یہ ڈر ہے ورنہ نیت ان کی بھی کم کوئی نہیں اللہ نے فرمان وقع بل بغداف سے ابل ابل کے باہر آ رہا ہے وہ ما تخت ہو مقبر اور جو ان کے سینوں میں ابھی پیچھے ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے ان کے منہ سے اسلام کے خلاف اسلامی جماعتوں کے خلاف جو بغت ابل ابل کے باہر نکل رہا ہے اسے پتا چلتا کہ اندر کیا کچھ ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے اس قوم پہ عضاب ہے اس قوم کو ہتھیار ڈالنے کی آپ کہتے نہیں ابھی بے ہمتی کا زمانہ نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو میری امت کو مایوس کر. اس کی ہمت توڑ کے رکھ دیں یہ ففتھ کارمسٹ کا کام ہوتا ہے کہ جی فلان کے پاس اتنی ابدوزیں ہیں اتنے جہاز ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں اپنا سٹیٹس تسلیم کر لینا چاہیے چھوٹی قوم بن کے رہنا چاہیے ہم ابھی تک کیوں اکڑے ہوئے نہیں کسی کے پاس کچھ بھی ہو کم انفیت ان غلبت اللہ واللہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تم تھوڑے تھوڑے نہیں ہو چھوٹے چھوٹے نہیں ہو بہت سارے چھوٹوں کو میں نے بڑوں پر فتح دی ہے کیوں میں تمہارے ساتھ ہوں ابھی الحمدللہ انتظار چھوڑ دیں امام محدودی صاحب کا ابھی کوئی امکان نہیں آنے کا ایئرپورٹ سے گھر آ جائیں فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اور کام میں لگ جائیں اصلاح کے کام میں جو دفتر میں کر سکتا ہے وہاں کرے جو گلی محلے میں کر سکتا ہے وہاں کرے جو ملک میں کر سکتا ہے وہاں کرے اس کا کام کرے جو کا جانتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں نہیں دوسرا پانے پکڑانے شروع کر دیں جو آپ کی استطاعت میں وہ کریں انشاءاللہ اس فتح اس قوم کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اور فتح ہو کر رہے گی ہر خیمے چاہے وہ ہر مکان پکی مٹی کا بنا یا کچی کا ہر خیمہ کپڑے کا بنا یا لیدر کا اس کے اندر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ پہنچ کر رہے گا واخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ